شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز ترغیب اوساف کے محمودہ کے بعد عن ان انل اوسافل مضموم صورتہ میں بیان مرض انجام مرض اور صبا بہ سمجھے جی دوسرا خلاصہ سمجھے جی اچھا جی وہ ہے جی مستحقین ویل کے او صاف اور انجام و یہ دوسرا خلاصہ ہے آگے میرے عزیز ویل الے کلے ہو ماضا تلوچا جی ویل کے نیچے لکھو جی زاجر اور ویل کے دو معنی ہیں ایک تو ہلاکت تو خرابی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 ادا نمبر چار یا سب و نمبر پانچ یہ پانچ او صاف ہیں مستحقین وائل کے یہ جو ہو مازا لو مازا آگے ہوتا ما یہ سارے مبالغے کے سیگے ہیں کس کے سیگے ہیں جی مبالغے کے اب سمجھو جی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے پسے پشت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 تو بڑی بڑی کاپیاں ہوتی ہیں نا پیسوں کی تو اتنا عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں نا اس لیے اللہ فرماتے شمار کیا ایسے چکو چکو میری طرف جو آشق نہیں بالکل یہی ڈگ ہوتا ہے دیکھا اس لیے اللہ تعالی نے مال جمع بھی کیا شمار بھی کیا سب وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہمیشہ رکھے گا اس کو تک کی وہ کل بزن پھیلو تما انجام اخروی کے نہیں مال اس کو نہیں بچا سکتا اچھا جی میرے عزیز یہ مال کو جو اس نے جمع کیا تھا نا یہ کیا ہے جی یہ سباب مرض ہے مال کو جمع کیا ہے سباب مرض ہے اور ہو مازا لو مازا وہ بیان مرض تھا بیماری ہیں اب انجام مرد کل بذنہ انجام اخروی بھی ہے انجام مرض بھی پختہ بات ہے البتہ ضرور ڈالا جائے گا ہوتما کے اندر ہوتما کا من توڑنے پھوڑنے والی دو ادرا کا استفام بر ہے تحویر کس چیز نے جتلا ہے تو اس کو کیا ہے ہو نار اللہ ہیا مقدر ہے وہ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی جلائی ہوئی جو کہ جھانے کی دلوں کے اوپر اثر کرے گی بے شک وہ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہے وہ بابا سٹیل میل کبھی جا کے دیکھو نا تو بندے کو اندر ڈال کے بند کر دو دا دیکھو بند ہے اتنی ہے جی اللہ معاف کی دے اس کا کھڑکی جو کھولو اپنے بڑے گیٹ تک اتنی اس کا پھاپ جاتی ہے وہ بند کر دیں گے فی آمد محمد ایسے ستونوں کے اندر جو لمبے ہوں گے وہ ستون بھی آگ کے ہوں گے